السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمبتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال, قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور ابن مقرمة أخبره أن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضراني فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم تنا َوها كما كان خصوها وتكمم كمااء الح <تصفيق> إن الحمد الله نحمد ونستعين وفره نعود بالله من شور نفسنا ومن سيات عملين منن يده الله فلا مغله ومنن يض الفلا هذهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله حق تقاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 اللهم صلع على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميدٌ مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ان کا انصر عالیم اور حکیم ربش رح علی صدری ریسر علی عمری وحد القدم لسانی یفقاہ القول عماب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ باغ قائم فرمایا ہے جو کتاب الرقاق کا ساتواں باغ ہے بابو ما یہ من ظاہرات دنیا وقت نافو صفی ہہرت یعنی ان دنیا کی چمک دمک دنیا کی خوبصورتی رونق اور سرور اس سے بچا جائے اور احتیاط کیا جائے بد تنافع سے ہے اور دنیا کی رونق میں تنافع اختیار کرنا ان رغبت شدت کی رغبت اختیار کرنا اس سے روکا گیا ہے اور اس تعلق سے احتیاط برزنے کا حکم شر صادر کیا گیا ہے دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی رونقوں میں کھو جانا اور انہیں حاصل کرنے کی دو کرنا اور ایک رغبت اپنے اندر پیدا کر لینا اس سے شریعت نے روکا ہے اور اس معاملے میں احتیاط برتنے کا حکم صادر فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں سات احادیث لائے ہیں ہم ان کے ترجمے پر اتفاق کریں گے تاکہ جو احادیث کا مقصود اور مدعا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے اس حدیث کے راوی امر آوف ہیں اور ان سے روایت کرنے والے نصور بن مقرمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی ہیں یعنی سند میں دو صحابہ جمع ہوئے اور ان سے قبل تین محدثین جو تابعین ہیں ایک موسا بن اقوا دوسری ابن شہاب یعنی امام ظہری اور تیسرے عرواب بن زبیر تو یہ صنعت کے خسائش اور لطائف میں سے اس میں پید تین تارئین جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں اور دو صحابہ جو ایک دوسرے سے اس کو روایت کر رہے ہیں تو یہ امربن عوف جو بنو عامر کے حلیف تھے یعنی ان کی قوم کا ان سے اقدر اور تھا کان شاہدہ بدرن اور یہ بدری صحابی تھے امرابن عوف ان کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا تو یہ بدر میں موجود تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے بتایا یعنی مثر بن مکرمہ کو امر آف نے بتایا کہ ع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس ابا عبید تبن جراح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس ابا عبید الجراح ابو بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا ادل البحرین بحرین کی طرف یہ اطیب جزیات کہ وہ بحرین کا جزیہ لے کر آئیں بحرین یہ علاقہ آج بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہے ایک حدیث میں احسا کا ذکر ہے یعنی باف عید الاحسا یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احسا کے علاقے میں بھیجا اس وقت احسا کا علاقہ بھی بحرین کی عمل داری میں تھا اور جو آج کا موجودہ خلیج ہے یہ بھی بحرین جس کے تحت آتا تھا تو بحرین کا علاقہ بڑا وسیع تھا اور یہ منطقہ شرقیہ کہلاتا ہے یعنی آج کے نقشے کے روح سے تو یہ بحرین کا علاقہ اس وقت بھی معروف تھا یہ وفد عبد القیس جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تھا اسلام کو رول کرنے کے لیے یہ بھی بحرین سے متعلق تھا اور یہ جو جوہ بستی جہاں مدینہ منورحم نبی کے بعد پہلا جمعہ قائم ہوا جو آسا یہ بھی بحرین نہیں ہے تو بحرین کے لوگوں سے نبی علیہ السلام نے مصالحت کر لی تھی وکان السود اللّہ صلّّمہ ہوا صالح عہد البحرین اہل بحرین سے نبی علیہ السلام نے مصالحت کر لی تھی وہ امّہ علیہم اللہ حضر علی اور اللہد الحضرمی کو آپ نے ان پر امیر مقرر کیا تھا مصالحت کیا تھی جزیا دینے کی کیونکہ جو بھی کافر حکومتیں ہیں ضروری ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور اگر اسلام کی دعوت وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے جزیا کا تقاضا کیا جائے کہ تم جزیا دو ہم تمہر حملہ نہیں کریں گے اور اگر جزیا بھی نہ دیں تو پھر ان کے خلاف اعلانے جنگ پھر جہاد تو اہل بحرین نے اس بات کو مان لیا کہ ہم جزیا ادا کیا کریں گے تو اس بات پر ان سے مصالحت گئی اور آپ نے بن حضرمی کو وہاں اپنے ایک نمائندے کے طور پر بھیجا بھیجنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جزیہ کا معاملہ مرتب کر سکیں اور سارے افراد کی ان کے پاس لسٹ ہو تاکہ جو ہر سال جزیہ کی وصولی ہے وہ ایک نظم کے ساتھ ہو اور ہر فرد سے جزیہ وصول ہو تو دوسرا وہاں مقرر کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ رفتہ اسلام کی دعوت بھی دیں تاکہ ان کی دعوت کے سمرہ میں جو اسلام قبول کر لیں وہ یقیناً ان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہتری کا باعث ہوگا اور دین کی اصل سوچ بھی یہی ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں چنانچہ اب ابوبیدہ بن جرہ کو بھیجا جب سال پورا ہوا کہ آپ جا کر علاگ حضرمی سے مل لیں اور جو جزیہ کی رقم جمع ہوتی ہے اس کو لے کر آئیں ابوبید بن جرہ اکثر ایسے معاملوں میں وہ جایا کرتے تھے اور جو بھی رقم یا جو بھی مالی معاملات ہوتے وہ طے کر کے اور مال لے کر آیا کرتے تھے چونکہ ابوبیدہ بن جرہ رضی اللہ ہو اس امت کے امین ہیں ان کو امین کا لقب دیا گیا امین و حاضل ابو ابویدہ بن جرہ اس امت کے امین ہیں سارے صحابہ امین تھے سب امانت دار تھے مگر ابو بیداب جرہ رضی عنہ کو یہ لقب ایک خصوصی تمیز کے طور پہ حاصل ہوا تھا اور بہت ہی شدید ترین وہ امانت کے تقاضے پورے کرنے والے تھے ابو بیدب جرہ گئے اور جا کر وہ جتیا کا مال وصول کیا فقاد میں ابو سے مال امن البحرین چانچہ وہ بحرین سے بڑا مال لے کر واپس لوٹے مدینہ منورہ میں فسام دل انصار میں ہی انصار صحابہ مدینہ منورہ کے انہوں نے ابویدہ بن جراح کی آمد کا سن لیا کہ وہ بڑا مال لائے ہیں ف واف خرات صبح ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً تمام انصار صحابہ فجر کی نماز میں نبی السلام کے ساتھ پہنچ گئے حاضر ہو گئے کہ جزیہ کا مال آیا اور وہ تقسیم ہوگا تاکہ اس مال سے ہمیں حصہ مل جائے تاکہ انصار صحابہ فجر کی نماز میں سبھی وہاں حاضر تھے اور موجود تھے فلم انصارہ تار رضول اور جب نبیل اسلام نماز پڑھا کے پیچھے کو مڑ کے بیٹھے تو تار رضول تو انصار صحابہ آپ کے سامنے آ یعنی سب اپنے آپ کو اونچا کر کے نبی اسلام کو دکھا رہے تھے تو تب رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فیم و ہوں تو نبی علیہ السّلام نے جب صحابہ کو دیکھا انصار صحابہ کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا مسکرائے بقال اور آپ نے فرمایا کہ عبوم نے کو سنیں کہ تم بے قدو ابھی ابیدہ میرا خیال ہے کہ تم نے ابو بیدہ کے مدینہ پہنچنے کا سن لیا ہے وہ انا ہو جا شعین یہ بھی سن لیا ہے کہ وہ بحرین سے بڑا مال لے کر آئیں تو صحابہ نے کہا اجل یا رسود اللہ جی ہاں ہم نے سن لیا ابش روح امر خوش ہو جاؤ وہ ما یو اور وہ امید لگا لو جو تمہیں خوش کر دے یعنی جو تمہیں خوش کر دے وہ امید تم قائم کر لو مانا تمہاری امید چونکہ مال کے تعلق سے ہے اور مال لے کر تم خوش ہوگے خوشی حاصل کرو گے تو بالکل وہ امید تم قائم کر لو اور تمہیں مال ضرور ملے گا خب اللہ مل فخر اقشہ اللہ کی قسم میں تم پر فخر فخر کے تعلق سے نہیں ڈرتا یہ میرا تم پر اندیشہ فقیر ہونے کا نہیں ہے لاکن اقشا علیہ تم سزا علکم الدنیہ کماں بوصیت علامن قرآن قبل کم لیکن میرا خوف اور اندیشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فراغ کر دی گئی تھی اور کشادہ کر دی گئی تھی فتنا فسوہ کما تناف چنانچہ تم دنیا میں تنافوں سے اختیار کر لو رغبتیں اختیار کر لو اور ایک فضا لالچ اختیار کر لو جیسے تم سے قبل لوگوں نے تنافس اختیار کر لیا تھا یہ تنافس اصل نفیس سے ماخوذ ہے نفیس اور نفیس عمدہ مال کو بولتے ہیں مانا یعنی مال عمدہ مال یا مال کی حرص اور اس مال کی طلب میں دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ تنافس کا حقیقی معنی ہے تو پھر تم دنیا میں اس طرح تم حرس اور رغبت کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کر دو جیسے تم سے قبل لوگوں نے غبت کی اور تنافع سے اختیار کیا معلک ہوں کماحت ہوں اور یہ دنیا تمہیں بھی غافل کر دے دین سے جیسا کہ ان لوگوں کو دین سے غافل کر دیا تھا اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعلق سے فخر کا اندیشہ نہیں ہے لیکن دنیا کی فراخی کا اندیشہ ہے یہ آپ نے کیوں بات فرمائی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بدریہ وہی آگاہ کر دیا تھا کہ بڑی فتوحات ہوں گی دین اسلام میں جیسا کہ نبی اسلام کے انباع خوابوں کا فکر ہے اور انبیاء کی خواب وحی ہوتی ہے آپ نے ایک رات اپنی خواب سے بیدار ہو کر فرمایا کہ سبحان اللہ مادہ عمدے سے نل فتن تو مادہ فتح نلخذ کہ آج مجھے کتنے ہی فتنے دکھائے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے تو کئی نصوص ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو بشارتیں بھی دی گئیں کسرا کے خزانے طیصر کے خزانے اور مدائن یمن کی فتوحات ہرشا کے خزانے یہ سارے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے انہیں مسلمانوں کے تو اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ فقر کی اس وقت ایک صورتحال حال ہے یہ مستقل نہیں رہے گا ایک وقت آیا کہ یہ فقر دور ہو جائے گا اور تمہیں خزانے حاصل ہوں گے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعلق سے فقر کا اندیشہ نہیں ہے لیکن دنیا کی فراخی کا اندیشہ ضرور ہے کہ خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں اور تم مال جمع کرنے میں مشغول ہو جاؤ اور پھر وہ مال تمہیں اللہ کے دین سے غافل کر دے جب تک صحابہ کا دور رہا جو کہ خیر الخرو میں اس وقت تک یہ حرص اور لالچ بالکل موجود نہ تھی لیکن بعد میں اس مال کی فراخی نے اور مال کی وسعت نے لوگوں کو دین سے غافل کر دیا اور لوگ اس قدر مال میں راغب ہو گئے حریص ہو گئے کہ وہ دین سے دور ہوتے گئے اور اب تک یہ ایک مرض قائم ہے دنیا کی محمد کا اور دنیا کی اس محمد نے لوگوں کو دین سے غافل کر دیا ہے یہاں تلہیہ کم کے الفاظ ہیں اور یہ چیز تہلے کا حکم بھی ہے یہ مال کی منافست اور مال کی حرص تمہیں ہلاک کر دے جیسا کہ تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا تمہارا یہ ہلاکت سے مراد دین کی ہلاکت ہے آخرت کے تعلق سے ہلاکت ہے اس قدر تم مال کے حصّ میں مبتلا ہو جاؤ کہ دین سے غافل ہو جاؤ اور مال کی محبت اس قدر تم پر غالب آ کہ تم مال ہی کی طلب میں ہمیشہ سرگرداں رہو اور دین کے معاملہ سے غافل ہو جاؤ تو اس حدیث میں نبی السلام نے جو دنیا کی ایک زیب و زینت ہے اور جو دنیا کا ایک جاہ و جلال ہے دنیا کی رونقیں اور بہجتیں ہیں اور سرور ہے اس کے آپ نے ڈرایا اور ان کے تعلق سے ایک احتیاط برتنے کا آپ نے حکم دیا کہ دنیا میں انسان ملوث ہو جائے اور منہمک ہو جائے تو وہ اس طرح نقصان دے ہے کہ وہ انسان کے دین سے غفلت کا باعث بن جائے اور دین سے انسان کو دور کر دے تو ایسا یعنی ہم آپ یقیناً خطرناک ہے لیکن ایک انسان اگر دنیا کماتا ہے دنیا داری اختیار کرتا ہے تاکہ مال جمع اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کو حق کے مصارف میں استعمال کرے تو یہ بڑی اچھی سوچ ہے یہ بعض صحابہ بڑے مالدار بھی تھے مگر وہ حق میں صرف کرنے میں قطر نہ چونکتے تھے اور نہ ان کے دل میں مال کی لالچ تھی عثمان غنی رضی عنہ کو انہیں مال خرچ کرنے کی بنا پر کئی موقعوں پر جنت کی بشارت ملی بلکہ جو جیش کسرا آپ نے تیار کیا تھا بے تحشہ خزانے دے کر اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اعشاد سروایا تھا کہ ما غر عثمان ما امیر عادلیہ اليوم کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہو تو یہ بہت بڑا طلفیہ ہے یعنی عثمان نے مال مال خرچ کیا اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا اب یہ ان کو تنزیہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پر قائم رکھے گا جو چاہے کرے اس کا مانا جی نہیں کہ گناہ کرنے کی اجازت دے دی گئی مانا جنہوں نے مال خرچ کرنے کے عملی مظاہرے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نیکی کی توفیق دے گا اور کبھی ان سے برائی نہیں ہونے دے گا یہ مال خرچ کرنے کا ایک صلاع اور مال خرچ کرنے کا ایک نتیجہ اور ثمرہ جو ان کو حاصل ہوا تبھی تو ندیل السلام کی حدیث ہے کہ عثمان جو ہیں اشد و حیا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار ہیں اور حیا کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی معصیت سامنے آئے گناہ سامنے آئے تو بندہ اللہ سے شرما جائے اللہ تعالیٰ کے حیا اس کے دل میں آ جائے اور اس خوف کی برابر گناہ نہ کرے تو عثمان غنی رضیانوں کو جو یہ استقامت حاصل ہوئی اس میں ایک اصل کردار ان کی ثقافت کا تھا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے تو ایک انسان اگر دنیا کا حریص ہو اور محض دنیا دنیا کرے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے دین سے غفلت کا باعث ہے ہلاکت کا باعث ہے لیکن ایک انسان اگر بالکل مح رویہ اختیار کرتا ہے چاہے وہ جتنی چاہے دنیا کو مالے مگر وہ دین کے راہ میں خرچ کرتا ہے مساکین کا حق ادا کرتا ہے یہ اس کے لیے انتہائی بہترین نتائج کا حامل ہوگا اور بہترین نتائج, نتائج کا باعث ہوگا تو عزیز کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں غبتیں اختیار کرنا اور دنیا کے مال کی لالچ اور حرف اپنے اندر پیدا کر لینا یہ دین سے غفلت کا سبب ہے اور ہلاکت و بردادی کا سبب ہے سابقہ اقوام اسی طرح ہلاک ہوئیں وہ دنیا دنیا کرتے گئے اور دنیا کے حریص ہو گئے اللہ کی پکڑ آ آگئی اور وہ برباد ہو گئے تو یہ دنیا جاری پکڑ کا باعث ہے اور دین سے دی غفلت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آفیت جزا فرمائے قال حدثنا خسیبتو قال حدثنا اللیتو عن وزید ابن ابی حبیب عن ابی خیری عن عقبت ابن حامل رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني بالله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح غزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها یہ حدیث بھی اسی مضمون سے متعلق ہے کہ دنیا میں انسان راغب ہو اور ایک حرص کی حد تک انتہائی نقصان دہ ہے تاکہ یہ حدیث اقبا رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خاراجہ یومً فصلی اللہ علیہ الل الحدین صلاۃمیت کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن اپنے گھر سے یا مسجد سے فصلہ علی تو اہل عہد تو آپ نے شہدائے عہد پر دعا فرمائی صلاح و میت وہ دعا جو میت پر کی جاتی ہے اس اللہ کے دو معنی ہیں ایک تو رحمت کی دعا کرنا اور ایک ہے نماز پڑھنا جتنے نصوص اس بارہ میں بارے ہیں انہیں اگر جمع کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی ان پر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ دعائیں کی جو جنازے میں دعائیں ہوتی ہیں اور اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ اہل وحدین صلاح و المیت کہ آپ نے اہل عہد پر وہ دعائیں پڑھیں وہ دعائیں مانگیں ان کے لیے جو دعائیں آپ میت پر مانگا کرتے تھے وہ دعائیں آپ نے مانگی کہ بندہ شہید ہو جائے اسے اسی خون میں لت پت کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم ہے نہ لگ سے کفن کی ضرورت ہے اور نہ اس کو غسل کی ضرورت ہے اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے وہ بڑا اللہ کا قرب اختیار کر چکا ہے اس کے گناہ میں بخشے جا چکے ہیں تو اس کے لیے کسی جنازے کا اہتمام یا اس کے لیے غسل کا اہتمام یہ تمام چیزیں شریعت نے اٹھا دیں چنانچہ شہداء احد جو دفن کیے گئے عہد کے میدان میں عہد پہاڑ کے ایک دامن میں تو آر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور یہ ان اس واقعے کے تقریباً آٹھ سال بعد یعنی وفات سے کچھ کچھ دن قبل کہہ لیجئے وفات سے کچھ دن قبل آپ گئے اور شہدائے عہد پر آپ نے یہ دعائیں کیں ایک حدیث میں اس کا یہ سبب مذکور ہے کہ آپ ان کو الوداع کہنا چاہتے تھے یعنی آپ صلی السلّلم کو وہ علام تھے آپ پر ظاہر ہو چکی تھیں کبھی سفر آخرت شروع ہوا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ احیاء اور اموات جو فو شدان ہیں انہیں بھی الوداع کہہ دیا جائے اور جو زندہ ان کو بھی الوداع کہہ دیا جائے چنانچہ فو شدان کو الوداع کہنے کے لیے آپ میدان احد میں گئے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کیں یہ اموات کو الوداع کہنا تھا اوشدغان کو الوداع کہنا تھا سمن صورف عید المبر اور پھر نبی رسم واپس لوٹے اور مسجد نبی میں ممبر پر آپ و سلّم جو ہے وہ چڑھے ممبر پر آپ سوار ہوئے صحابہ کرام آپ کے سامنے جمع تھے اور ممبر پر آپ کا چڑھنا اور صحابہ کو خطبہ دینا یہ زندوں کو الوداع کہنا تھا ایک ہی دن میں آپ نے الوداع کہا اموات کو اور الوداع کا احیا کو جنوں کو چنانچہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ممبر پر خطبہ الشاد فرمایا اس میں الفاظ ہے کہ انی فرت میں تمہارا فرت ہوں فارت و سے مراد وہ شخص جو کسی مقام پر پہلے پہنچ جائے سب سے پہلے پہنچ جائے اور لوگوں کا وہاں انتظار کرے آنے کا اور سب سے پہلے پہنچ کر انتظامات مکمل کر لے تاکہ جو لوگ آئیں جو سلسلہ جس مقصد کی جائے ہیں وہ مقصد فوری ادا ہو جائے اور وہ مقصد ان کو فوری حاصل ہو جائے یہ فورت کو مطلح حوض ان حوضِ قوثر پر تمہارا فرد ہوگا یعنی تم سب سے پہلے وہاں پہنچوں گا اور تمہاری آمد کا انتظار بھی کروں گا اور جو وہاں مقصد ہے یعنی جامِ کوثر پیش کرنا اس کے لیے پوری تیاری کر لوں گا اس سے ثابت ہوا کہ حوضِ قوثر حق ہے اور یہ نظیر اسلام کا حوض ہے اور یہ قیامت کی بہت بڑی نعمت ہے عود کوثر کا ایک گھونڈ جس کو نصیب ہو گیا اسے میدان معاشرے کے پورے دورانیے میں جب کوئی ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس کو میدان معاشرے میں پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخلہ نہ ہو جائے تو عودے کوثر کے مواصفات کتب حدیث میں وارد ہیں چنانچہ یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے فرمایا کہ میں تمہارا فرد ہوں گا عوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچوں گا اور تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں گا وہانا شہید ان اور میں تم پر گواہی دوں گا تم, تم پر گواہی دوں گا یعنی تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال کا صدق یا کزم یہ گواہی کی ایک صورت ہے کہ میں اس کی گواہی دوں گا کیونکہ اعمال نزیر اسلام کو دکھائے جائیں گے اور جو عمل آپ کی سنت کے مطابق ہوگا اس کے سچا ہونے کے گواہی دیں گے اور جو عمل آپ کی سنت کے خلاف ہوگا اس کے غلط ہونے کی گواہی آپ دیں گے بہت سے معنی کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں تم پر گواہی دوں گا وہ ان واہی عمد اللہ حوضآن اور میں اللہ کی قسم اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تاکہ آپ صحابۂ کرام کو یہ خبر دیں اور ان کا یقین اور بڑھ جائے ورنہ مجرد آپ کا خبر دینا بھی کافی ہے آپ کے سچا ہونے کے لیے اور اس خبر پر یقین جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے لیکن مزید اقتبانت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت بھی حوض کو دیکھ رہا ہوں وہ حق ہے اور وہ بن چکا ہے تیار ہے قیامت کے بارے میں جو بھی خبریں ہیں وہ سب کے سب بن چکی ہیں اور موجود ہیں عہدے پثر موجود ہے پولیس راس موجود ہے میزان موجود ہے جنت موجود ہے جہنم موجود ہے جنت کی نہریں موجود ہیں جہنم کا آغاز موجود ہے حورے موجود ہیں جنت کے باغات موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے پر میں کہ قد عرصی تو مفاقی خزائند اور بے شک میں دیا گیا ہوں زمین کے خزانوں کی چابیاں یہ جی ایک حدیث میں مفاتی حل اور زمین کی چابیاں زمین کے خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں معنی نے زمین کے جو خزانے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو چابیاں دے دی معنی وہ خزانے آپ کو دے دیے آپ کی امت کے قدموں میں ڈھیر کر دیے کیونکہ جو خزانے تھے اس وقت جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ دو بڑی قوتیں تھیں ایک کسرا کی اور کیسر کی اور یہ تمام خزانوں کے مالک تھے بڑی وسیع ان کی حکومتیں تھیں اور فتوحات کی صورت میں ان دونوں سلطنتوں کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے تو یہ خزانوں کے کھل کھلنے اور خزانوں کے اطاف فرمانے کی خبر نبیر اسلام کو دی گئی اور وہ خبر آپ نے اپنی امت کو دے دی و اِن و ما ماقاف علیہ متشرے کو دی اور اللہ کی قسم میں تم پر نہیں ڈرتا کہ تم میرے پاس شرک کرو گے بلا کنّی و علیکم انتناخ ہے لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں رغبتیں اختیار کر لو گے اور دنیا کی خواہشیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو یہاں بھی دنیا کی رغبت اور دنیا کی خواہشات کی ایک مذمت ہے کہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا چنانچہ ند علیہ السلام نے خزانوں کی خبر دی خزانے حاصل ہوں گے اور امت مالا مال ہو جائے گی بس آہستہ آہستہ حالت یہ بن جائے گی کہ لوگ ان خزانوں کے حرض کریں گے اور لالچ بڑھ جائے گی حتیٰ کہ لوگ دینی امور سے غافل ہو جائیں گے اور دنیا میں منہمک ہو جائیں گے جو کہ ان کی ہلاکت اور ترواز تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا اور یہ حدیث صحابہ کرام کے لیے ایک عبیم فضیلت ہے کہ نبی الاسلام نے یقینی خبر دی کہ کوئی صحابی شرک نہیں کرے گا شرک سے محفوظ رہے گا یہ خطاب صحابہ سے پوری امت کے لیے نہیں ہے پوری امت میں شرکت موجود ہے کئی خطوں میں موجود ہے کئی علاقوں میں موجود ہے اور اگر بعض مقامات پر صحابہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ امت کا ذکر ہے کہ یہ امت شرک سے محفوظ رہے گی تو اس کا معنی یہ کہ پوری امت جو ہے وہ شرک سے محفوظ رہے گی لیکن بعد العمت شرکت کرے گی یعنی کئی گروہ ایسے ہوں گے کئی طبقات ایسے ہوں گے جیسا کہ بعض حدیث میں بعض طبقات کی شرک کا ذکر ہے تو جہاں اس امت سے شرک کی نفی ہے تو اس کا معنیٰ یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے جس سابقہ دور میں پوری اقوام شرک میں مبتلا ہوئیں تو اس امت پر یہ وبال نہیں آئے گا کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے ہاں امت کے بعض افراد بعض لوگ یا بعض علاقے کے لوگ بعض خطے کے لوگ مبتلا شرک ہوں گے ضرور تو شرک کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجنا کسی اور کو رب ماننا کسی اور کو مالک یا خالق سمجھنا یہ سارے معنی ہیں شرک کے یہ جہاں موجود ہوں گے شرف موجود ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ یہ معنی موجود ہیں اور ہم اس عزیز کو لے کر یہ بات کہیں کہ نبی رکھنے چونکہ اس امت شرک کی نفی کر دی کہ امت شرک نہیں کر سکتی نہیں شرک ہوگا نفی کا معنی یہ کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا لیکن بعض طبقات بعض افراد شرک کریں گے اور شرک کی جو تعریفات موجود ہیں ہمارے سامنے وہ معنی جس میں موجود ہوں گے وہ یقیناً وہ مشرک کہلائے گا اور شرک کرنے والا کہلائے گا تو صحابہ کرام کی اتنی تربیت تھی اس قدر اللہ کے نبی کی تعلیم کی قوت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم شرک نہیں کرو گے لیکن دنیا کی رغبت ضرور آ جائے گی چنانچہ دنیا کی رغبت وقت گزرنے کے ساتھ پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ رغبت جو ہے لالچ اور ہرس کی شکل میں تبدیل ہو گئی جس سے لوگ دین سے غافر ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ مال کی طلب نے اور مال کی حرس نے عہدوں کی لالچ نے آپس میں جو وہ جنگیں اور حروب قائم کی اور بربادی اور تباہی کا لوگ شکار ہوئے واللہ اللہ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يثار عن أبي سعيد من القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا فقال رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاه استقبلت الشمس اجترت وثلقت وبالت ثم عادت فأکلت وإن هذا المال حلوة من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن اخذه بغير حقه كان كالذی يأكل ولا يشبع دی یہ حدیث ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکثر ماقاف علیکم مایوفرج اللہ ممبرکات العرب جو زیادہ جس چیز کے بارے میں مجھے تم پر خوف ہے ڈر ہے وہ کیا چیز ہے مایوفرج اللہ ممبرکات العرب جو اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے لیے زمین کی برکات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی برکات نکالے گا اور مجھے ان براکات کے تعلق سے تم پر ڈر لگتا ہے کئی کہا گیا بماں براکات الارض یا اللہ علیہ زمین کی برکات کیا ہیں قال ظہرت الدنیہ فرمایا کہ دنیا کی زینتیں دنیا کی رونقیں دنیا کے مال یہ براکات الارض ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالے گا تمہیں عطا فرمائے گا اور مجھے اسی چیز کا تم پر ڈر خوف اور خدشہ ہے تو ایک صحابی یا ایک ساحل فقال و غزل الق شخص نے کہا جس کا نام معلوم نہیں حل یہ خیر و بشر کہ کیا خیر شر کو لا سکتی ہے ان برکات الارض جو زمین کی برکات تو خیر ہی خیر ہونی چاہیے اور آپ جو اس پر خوف کا اظہار کر رہے ہیں تو مانا وہ برکات جو ہیں ان کے نتائج خوفناک ہوں گے ان کے نتائج حولناک ہوں گے تو یہ برکات العض تو خیر ہے تو کیا خیر سے شر پیدا ہو سکتا ہے یہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یہ بات ہم سمجھ نہیں سکے کہ آپ نے ان اموال کو زمین کی برکات کہا ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے اس حوالے سے تم پر خوف ہے تو خانہ یہ برعکات نقصان دے ہوں گی تبھی آپ خوف کا اظہار کر رہے ہیں تو سوال یہ کیا کہ کیا خیر بھی شر کو لا سکتی ہے کیا خیر بھی شر کے ظاہر ہونے کا سبب ہو سکتی ہے فسامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اسلام خاموش ہو گئے حتیٰ صنعت الملیہ ہی حتیٰ کہ ہمیں یہ مجھے یہ خیال گزرا کہ نبی السلام پر فہی اتر رہی یعنی آپ خاموش ہوئے تو یہ خاموشی یعنی ابتدان ہمیں ناگوار گزری اس معنی میں کہ اس صحابی نے جو سوال کیا ہے نبی اسلام اس سوال سے پریشان ہوئے اور آپ نے اس پر غصے کا اظہار کیا رستہ رفتہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ پر وہی اتر رہی کیونکہ نزول وہی کی خاص علامتیں ہوتی تھیں نظیر کا چہرہ سرخ ہو جانا اور آپ کی پیشانی سے پسینے کا بہنا اور آپ پر ایک فقت اور بوجھ جو ہے وہ تاری ہو جانا جب یہ علامتیں دیکھیں تو ہم سمجھے کہ آپ پر وہی اتر رہی ورنہ اس سے قبل جب یہ علامتیں پیدا نہ ہوئیں تو ہم سمجھے کہ نبی السلام کو اس سوال نے ناراض کر دیا ہے اور آپ نے ناگواری محسوس کی ہے لیکن جب ہم نے وہی کی علامتیں دیکھیں تو ہم سمجھ گئے کہ آپ وہی اتر رہی فم مشاء اللہ یم سہو پھر رسول اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگے معنی وہی اتر چکی اور فرشتہ وہی دے کر جا چکا تھا اور جو پسینے کے آثار نبی علیہ السلام کے پیشانی پر تھے ان کو آپ صاف کر رہے تھے ام المومن فرماتی سیدہ عائش یہ قرض النحا کہ بعض اوقات شدت سردی میں وہی دی اور فرستہ رہی دے کر لوٹتا تو نبی اسلام کی پیشانی سے پسینہ یوں گر رہا ہوتا فہرہ ہوتا جیسے یہ موتیوں کے ہار کی لڑی توڑ دی جائے تو وہ موتی گرتے ہیں کثرت سے اس طرح نبی اسلام کی پیشانی سے پسینہ گرا کرتا تھا تو آج بھی وہی اتری صاحب نے یہ منظر دیکھا اور آپ کی پیشانی سے جو ہے وہ پسینہ بہ رہا تھا اور اس کو آپ صاف کر رہے تھے یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اتنا پسینہ آپ کو کیوں آتا وہی تو رحمت ہے تو اس کے نظول پر اتنی شدت کیوں ہوتی اتنا سقل آپ پر کیوں تاری ہوتا ہے چہرہ آپ کا کیوں سرخ ہوتا اور بعض اوقات اس طرح آپ کی سانس پھول جاتی جیسے سونے والا انسان خراٹے لے رہا ہو تو اتنی جو تکلیف آپ کو کیوں محسوس ہوتی اس کے علماء نے بہت سے جواب دیے ہیں لیکن دو جواب زیادہ جو ہیں وہ مرام اور مقصود کے قریب معلوم ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو عام پیغام ہوتے ہیں ان پیغاموں میں اور اس پیغام میں فرق کرنا یعنی یہ تو ایک عام پیغام کی کیفیت ہوتی ایک پیغام آپ کو مل گیا آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں اور وصول کر لیا آپ نے پیغام لیکن یہ وہی الہی ایک خاص پیغام جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے چنانچہ آپ جب بھی وہی اترتی تو یہ آپ کی کیفیت ہوتی تاکہ یہ پیغام ہر عام پیغام سے منفرد اور ممتاز اور جدا ہو جائے یہ وہی الہی اور اللہ کا پیغام ہے یہ عام پیغام نہیں جس کو وصول کر لے ایک نارمل انداز ہے بلکہ اس شدت کے ساتھ اس پیغام کو آپ وصول کرتے ہیں دوسرا اس کا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کیفیت آپ پر تیئیس سال رہی جو وہی کا دورانی ہے نزول کا وہ تیئیس سال کا تو تیئیس سال میں بار بار وہی اترتی اور بار بار اس کیفیت سے آپ کو دوشار ہونا پڑتا اس تکلیف کو سہنا پڑتا یہ تکلیف بھی تو مغرب اجر راج رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں ایک مہربانی یہ بھی تھی کہ آپ کو تیئیس سال اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گزارا تاکہ یہ تکلیف بھی آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہو اور آپ کے لیے زیادہ اجر کا موجب ہو اور اجر کا باعث ہو مومن کی ہر تکلیف پر اس کو ثواب ملتا ہے یہ تکلیف تو وہی کے تعلق سے تھی اور اللہ کے دین کے تعلق سے تھی یقیناً تیئی سال آپ نے یہ تکلیف جھیلی اور برداشت کی تو کس قدر یہ تکلیف آپ کے بلندی درجات کا باعث ہوگی اور کس قدر آپ کو اس تکلیف کے نتیجے میں اجر حاصل ہوا ہوگا تھوڑا سے آپ نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا فقالا فرمایا اعین سائل وہ سائل کہاں ہے وہ سوال کرنے والا کہاں ہے قالآ انا تو وہ شخص سامنے نے موجود تھا کہا کہ یہ میں بیٹھا ہوں اعلی ابو سعید ابو سعید فرماتے ہیں جو حدیث کا راضی ہیں لقد حمید ہو حین تعالیٰ لکھا اب ہم نے اس شخص کی تعریف کی اس کا شکریہ گویا ادا کیا پہلے جب اس نے سوال کیا اور اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی تو ہم کو ناگوار گزرا کہ اس کا سوال اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا اور نبی اسلام اس سوال پر اب ناراض ہو رہے ہیں تبھی ہی آپ نے خاموشی اختیار کی لیکن جب اس سوال پر اللہ تعالیٰ کی وہی اتری اور آپ نے ساحل کو طلب کر لیا اس وہی سے آگاہ کرنے کے لیے اب ہم نے اس کا شکریہ اپنے دل ہی دل میں ادا کیا کیونکہ صحابہ کو اب ایک علم ملنے والا تھا اور صحابہ اس طلب علم کے حریف تھے کہ کوئی نبی رسان پر وہی اترے اور آپ ہم کو سنائیں وہ اللہ کا پیغام اترے وہ آپ ہم تک پہنچائیں ہمیشہ یہ صحابہ کی خواہش رہتی تھی اب جب کہ وہی اتر چکی اور آپ اس سائحل کو طلب کر رہے تھے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تو ہم نے دل ہی دل میں اس کی تعریف بھی کی اور اس کے اس سوال کا شکریہ بھی ادا کیا کہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دل خیر الا دل خیر کہ خیر جو وہ صرف خیر ہی لاتی ہر خیر کا جو نتیجہ اور انجام اور سلا وہ خیر ہی ہوتا ہے ان خیر کے نتیجے میں شر نہیں ہوتا ان نہ حادل مال حضرت یہ جو مال ہے دنیا کا بڑا سرسبز اور میٹھا ہے دنیا کا مال بڑا سرسبز آنکھوں کو بھانے والا ایک بڑی زینت اور سجاوٹ اور بہت ہی میٹھا ہے بنا کلا امب تربیو یا قطب الحابطن اور یہ یہ بات سنو جب موسم بہار کی بارش برستی ہے اور اس بارش کے نتیجے میں زمین ہری بھری ہو جاتی ہے ہریالی چھا جاتی ہے اور یہ گھاس جو اگتی ہے بڑی مرغوب ہوتی ہے خاص طور پہ جانوروں کو بڑی مرغوب ہوتی ہے اور جانور اس گھاس کا انتظار کرتے ہیں اور جب موسم بہار کی بارش کے نتیجے میں ہریالی چھا جاتی ہے تو جانور اس کو بڑے شوق سے چرتے ہیں اور کھاتے ہیں لیکن یہ روی جو ہے یہ جو موسم بہار کی بارش کے نتیجے میں اگنے والی گھاس جو ہے یا قطب الحب اور یو لمو جانور کو قتل کر سکتا ہے بد ہضمی کی بنا پر پیٹ کے نفس اور پھولنے کی بنا پر اور یو یا قتل نہیں کرتا تو قتل کرنے کے قریب پہنچا دیتا ہے قریب اور موت کر دیتا ہے بات آگے کرتے ہیں اللہ عقلۃ الخذرا سوائے اس جانور کے جو صحیح معنی نے اس ہریالی کو کھاتا ہے صحیح معنی میں کھانے والا وہ کیسے وہ تفصیل آگے عقالت کھاتا ہے اس گھاس کو حتہ تدتر خاص رتاح حتیٰ کہ جب اس کی دونوں کوکھیں دونوں پہلو بھر جاتے ہیں اور بار کو ابھر آتے ہیں دونوں دونوں جو ہیں دائیں سے بائیں سے دونوں کوکھیں جو بھر جاتی ہیں اور باہر کو نکل آتی ہیں استقبلت شمس پھر وہ جانور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے فج اور جگالی کرتا ہے اجترا کو واپس کھینچنا اس جا یعنی جو گھاس وہ کھا چکا اسے وہ آہستہ آہستہ واپس لاتا ہے دوبارہ چبانے کے لیے تاکہ چبا اس کو اور نرم کر دے اور وہ زیادہ زود ہضم بن جائے اور جلدی وہ ہضم ہو جائے اور کوئی نقصان نہ پہنچائے اس کو جغالی کرنا کہتے ہیں فج درورت استر اس تو جانور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے اور اس کھانے کو آہستہ آہستہ واپس اپنے منہ میں لاتا ہے اور اس کو چباتا ہے اور جغالی کرتا ہے اور پھر جب وہ جلدی ہضم ہوتا ہے مصالحہ تر اور پھر وہ لید کرتا ہے ببالتر و پیشاب کرتا ہے مانا جو اس نے ایک اعتدال سے اس ریلی کو کھایا اور کھا کر پھر اس کو دوبارہ چبایا چبا کر نرم کر کے اس کو زیادہ ہضم کے قریب پہنچا دیا اور ہضم کر لیا اور پھر لید بھی کر لی اور پیشاب بھی کر دیا فکن و عیدت عقیدت پھر وہ دوبارہ لوٹتا ہے پھر اسی طرح اعتدال سے کھاتا ہے پھر جو گالی کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ہضم کرتا ہے اور یوں ایک اعتدال کے ساتھ وہ کھانے والا ہے ایک جانور وہ ہے جس میں کھانے میں اعتدال نہیں ہے وہ کھایا جاتا ہے کھایا جاتا ہے کیونکہ ہریالی میں مرغوب ہوتی ہے نہ وہ جگالی کرتا ہے نہ اس کو ہضم کے قریب پہنچاتا ہے حتیٰ کہ یعنی اس کے میدے میں شتل پیدا ہوتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے بد ہوتی ہے اور یہ چیز یا اس کی جا, اس کے لیے جان لیوا ہوتی ہے یا اس کو موت کے قریب پہنچا دیتی یہ مثال دنیا کے مال کی ہے دنیا کا مال بھی فراوانی سے انسان کے سامنے آئے گا یا آپ نے خبر دی لیکن اس اس مال کو استعمال کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوں مانا خیر خیر ہی لاتی ہے لیکن جو بندہ اس خیر کو لے گا مگر اس خیر کے تحت اس کا ارادہ نیک نہ ہو اور اس کی نیت نیک نہ ہو اور اس کے دل کی حرف نیک نہ ہو تو پھر وہ خیر نہیں رہتی بلکہ وہ شر ہوتی ہے وہ شر کو کمانے کا ذریعہ بنتا ہے آر وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے جانوروں کے حوالے سے جو ہے وہ دو قسم کے جانور ذکر کیے ہیں ایک وہ جو ہریالی کھایا جاتا ہے وقفہ نہیں کرتا جگالی نہیں کرتا اور یقیناً بد کا شکار ہو کر یا مر جاتا ہے یا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایک جانور وہ ہے جو اعتدار سے کھاتا ہے جب اس کا کچھ پیٹ بھر گیا اور ککھیں باہر نکل آئیں واپس آ جاتا ہے اور پھر وہ سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرتا ہے جگالی کرنے کا معنی جو کھا چکا ہے اسے ایک گولے کی شکل میں واپس لاتا ہے دوبارہ چباتا ہے تاکہ اور نرم ہو جائے اور نرم ہو کر وہ جلدی ہضم ہو جائے اس کو جلدی ہضم کر کے وہ لیپ بھی کر دیتا ہے اور پیشاب بھی کر دیتا ہے دوبارہ اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ کھانے کے قابل ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ جاتا ہے پھر وہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے اسی اعتدال کے ساتھ تو ایسے جانور کوئی نقصان نہیں ہے وہ کھا بھی رہا ہے اور نکال بھی رہا ہے لیکن وہ جانور جو بغیر وقفے کے کھائے جائے اور جگالی تک میں کرے اور اپنے کھانے کو یعنی ہضم کے قریب نہ پہنچائے حتیٰ کہ بد ہضمی کا شکار ہو کر وہ موت کے قریب پہنچ جائے یا مر ہی جائے تو یہ دوسری مثال ہے معنی دنیا کا مال یقیناً اللہ تعالیٰ کی برکتیں مگر کچھ لوگ برکت کو برکت کے طور پر لیتے ہیں وہ اعتدال سے کماتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کا اتدار کے اعتدال کا سلسلہ قائم رہتا ہے جب مال ختم ہوتا ہے پھر کماتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں پھر ختم ہوتا ہے پھر کماتے ہیں کھاتے بھی ہیں خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کا یہ معاملہ اعتدال کے ساتھ ہے ان کو اللہ کا قرم حاصل ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اس جانور کی طرح دنیا پر منہ مارتے رہتے ہیں جو جانور رفع نہیں کرتا اور اس اپنے اس کھانے میں اعتدال نہیں لاتا بلکہ مسلسل کمائے جانا جمع کرتے رہنا ایک حرف کی حد تک اور اس کا حق اذائنہ کرنا تو ایسے لوگ اس جانور کی طرح یہ ہلاک ہو جائیں گے یا جا قریب الموت وہ پہنچ جائیں گے اور بربادی کے قریب ہوں گے فرمایا کہ ان حاضر مالا خلوصن بے شک یہ مال بہت ہی میٹھا ہے من منعقدہ حق تھی وضعی حق تعلیم اس مال کو لیا اس کے حق کے ساتھ اور اس کو حق میں رکھا حق میں رکھنے کا معنی ہے اس کو اپنے اوپر بھی حق کے ساتھ استعمال کیا اور خرچ کرنے میں بھی اس نے کوئی بخل سے کام نہ لیا اللہ کی راہ نے خرچ بھی کیا اپنے اوپر استعمال کیا اپنے اہل پر بھی استعمال کیا تو یہ وہ شخص ہے جس کو خیر حاصل ہوئی اور اس خیر کا نتیجہ بھی خیر کے ساتھ ہے فرمایا کہ فرنے والے معاونت ہوا تو یہ چیز اس کے لیے بہترین ہے بہترین معاونت کا باعث ہے جو اللہ تعالی کے قرب کا باعث ہوگا اللہ کی رضاوت کی محبت کا باعث ہوگا وہ ان آخو بغیر حقے ہی قانکھ اور اگر اس نے اس مال کو لیا نہ حق بغیر حق کے لیا اور لیتا ہی گیا ایک لالچ اور حرف کے ساتھ تو اس کی مثال اس جانور کسی ہے جو کھاتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا حتیٰ کہ کھاتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو سیراب محسوس نہیں کرتا اور حتیٰ کے نقص بسن اور بد کا شکار ہو کر موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے تو جو برکات الارض ہیں یہ خیر ہیں لیکن لوگ جب اس برکات الارض کو سمیٹتے ہیں تو لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں جیسے جانور دو قسم کا ہوتا ہے تو ایسے انسان کو سود اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے مطابق قرار دیا جو جانور کھائے جائے کھائے جائے اور اس میں اعتدال نہ ہو حتیٰ کہ کھا کھا کر اپنے آپ کو وہ ہلاکت کے منہ میں ڈال دے تو یہ شخص بھی جس کا دنیا کے ساتھ یہ تعلق ہے دنیا کو کمانا لوٹنا اور اس کی حرص اپنے اندر پیدا کر لینا حتیٰ کہ وہ دنیا کے ساتھ آہستہ آہستہ بربادی کے منہ میں پہنچ جاتا ہے لیکن جو بندر دنیا کماتا ہے اور اس میں اعتدال کا پہلو ہو خرچ کرنے میں اعتدال کا پہلو ہو تو اس کی مثال تو جانور کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رزرس اور برکات سے صحیح معنی میں مستفید ہوتا ہے اور وہ بربادی میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں اعتدال قائم ہوتا ہے تو گویا ایسا انسان جو دنیا دار ہے وہ تو جانور سے بدتر ہے جانوروں میں بھی ان ایک اعتدال کا پہلو موجود ہے وہ جانور جو اعتدال سے گھاس کھاتا ہے اور پھر اعتدال کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بندہ جو بالکل اعتدال سے محروم ہے تو اس جانور سے بھی بدتر ہے ندیلاسلام کی اس مثال میں بڑے یعنی لطائف ہیں اور بہت ہی غور و فکر کی باتیں ہیں اللہ تعالم کو فاہم کی توفیق دے جی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مبرد قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا جی یہ حدیث اسلام کے صحابی عمران حسین عنہ کی روایت سے ہے اس میں رسول نے یہ خبر بھی ہے کہ خیر حکم تم سب میں بہترین میرا زمانہ ہے تم ملزین جلون ہوں پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد عمران فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا ذکر کیا لیکن احادیث پر جمع کیا جائے رسول اللہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد تین زمانوں کا ذکر کیا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین پھر اس, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد, اس کے بعد صحابہ کا دور پھر تابعین کا پھر تابعین کا دور آپ نے ان تین ادوار کا ذکر کیا کہ یہ زمانے بہترین ہیں فمہ یقون و قوم پھر اس کے بعد ایک قوم آئے گی یعنی ان تین ادوار کے بعد ان خیر القرون کے بعد ایک قوم آئے گی جن میں کیا اوصاف ہوں گے یشہدون شہدون ولاست شہادون گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گے. بغیر گواہی طلب کیے وہ گواہی دیں گے گواہی دینے میں پیش پیش ہوں گے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں معنی یعنی گواہی کے حق یا نہ حق ہونے کی تمیز نہیں کریں گے گواہی دینے میں جلدی کریں گے تصمت کے بغیر گواہی دیں گے یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس قدر دنیا کی محبت ان میں چھائی ہوگی کہ وہ دنیا کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کے لیے گواہیاں دیتے پھریں گے تاکہ جن کے حت میں گوی دی ہے ان سے کچھ مال یا دولت ہمیں حاصل ہو جائے حالانکہ گواہی ان سے طلب نہیں کی گئی لن طلب کی نہیں کی گئی اس کے باوجود گواہی دینے میں پیش پیش ہوں گے تاکہ جن کے حق میں گواہی دے رہے ہیں ان سے کچھ مال مل جائے ایک لالچ ان کے پیش نظر ہوگی یہ خون اور وہ خیانت کریں گے بلائی حسانون اور ان کو امین نہیں قرار دیا جائے گا امانت دار قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ قائم سمجھا جائے گا اس قدر ان کے خیانتیں مشہور ہوں گی کہ ان کا خائن ہونا دنیا میں مشہور ہو جائے گا اور پھیل جائے گا کہ یہ خائن لوگ ہیں اور خیانت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو کوئی امین نہیں سمجھے گا امانت دار نہیں سمجھے گا پیم اور وہ نظریں مانیں گے بلا یوفون اور نظروں کو پورا نہیں کریں گے اس قدر یعنی مال کا بخل ہوگا کو مال خرچ کریں گے نظر تو مان لیں گے فلاں کام ہو جائے ہم سب کا دیں گے وہ کام ہو گیا صدقہ نہیں دیں گے اس قدر مال کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی نظریں پوری نہیں کریں گے حالانکہ نظر پوری کرنا فرض ہے بھیا معروفی مسلم اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا جنہیں زیادہ دنیا کا مال کھانے اور دنیا کی جو تنعومات ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ محظوظ ہونے کی بنا پر اور زیادہ ان سے انتفاع کی بنا پر ان کے جسم پھول جائیں گے جسم کا پھول جانا یہ بھی ایک عیب کے طور پہ شمار کیا گیا لیکن پھولنے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے فطرین طور پر ایک بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں تو یہ مذمت یا عیب نہیں ہے ایک ہے کہ دنیا کی نیم میں انسان ایسا منہمک ہو جائے کھانے پینے کو اپنا شعر بنا لے اور کھانے پینے کی محبت اپنے اوپر تاریخ کر لے حتوا کے کھا کھا کے کھا کھا کے وہ موٹا ہو جائے یہ جو ہے وہ باعث مذمت اور باعث عائد ہے یہاں بھی نبی السلام نے من بعدهم قوم شهادتهم شهادتهم جی یہ جی حدیث جناب عبداللہ ابن عمر اللہ عنما کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے احساس فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر میرے بعد پھر میرے اس کے بعد جیسے کم نے بتایا کہ تین زمانوں کا آپ نے ذکر کیا ایک آپ کا دور پھر صحابہ کا دور پھر تابعین کا دور پھر اطبائے صابعین کا دور جب تک یہ دور قائم خیر رہے گی مال کی حرف نہ ہوگی مال کی محبت نہ ہوگی اور توحید ہوگی عقیدہ ہوگا منہج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرم ہوگا اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتبا ہوگی سما یہ جیو میں واعدہ قوم پھر ان کے بعد ایک قوم آئے گی تصمِ شہادت ہوں ہوں شہادت ہوں ہوں و ایمان ہوں ہوں وہ قوم کیا کرے گی ان کی گواہی ان کے قسموں سے پہلے ہوگی اور قسم گواہیوں سے پہلے ہوں گی یعنی گواہی دینے میں پیش پیش ہوں گے اور قسمیں کھانے میں پیش پیش ہوں گے انہیں احساس ہی نہ ہوگا ہم پہلے گواہی دے رہے ہیں یا پہلے قسم کھا رہے ہیں تصمو شہادت ہوں ہوں ان کی گواہیاں سبقت لے جائیں گی ان کی قسموں سے ب ایمانوں ہوں اور ان کی قسمیں سبقت میں جائیں گی ان کی گواہیوں سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے وہ گواہیاں دیں گے اور کثرت سے قسمیں کھائیں گے اور ان کو امتیاز نہ ہوگا قسم جھوٹی ہے یا سچی ہے اور گواہی ان سے طلب کی جا رہی ہے یا نہیں طلب کی جا رہی مگر وہ پیش پیش ہوں گے ہر قسم کی گواہی دینے میں جس میں اصل جو احساس ہے وہ دنیا کی محبت ہے کہ جن کی حق میں گواہی دیں گے ان سے مال کی لالچ ہوگی اور مال کی ہرس ہوگی یا پھر جھوٹی گواہی دے کر مال کمائیں گے تو یہ چیز انتہائی شر اور فتنے کا باعث ہوگی تو یہ حجی بلکہ دوسرا علاج میسر ہو اور انسان کو افاقہ دوسرے علاج سے حاصل ہو جائے تو پھر وہ آگ کا داغ کا علاج اختیار نہ کرے اس علاج کو اختیار کر لے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آگ سے داغ لگوانا کسی علاج کے لیے جو ہے وہ ناپسندیدہ امر ہے اور اس کے یعنی برعکس انسان توقل کر لے تو ایسے لوگ جنت میں ولاخس داخل ہوں گے لیکن ایسا مرض جس کی شفا داغ کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس مرض کا علاج داغ سے کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی اور طریقے علاج میسر ہو تو پھر وہ طریقے علاج اختیار کر لیا جائے اور داغ کا علاج نہ کیا جائے ہاں جو خبان عرص رضی علیہ صحابی رسول تھے انہوں نے سات داغ لگوائے اپنے پیٹ میں جس کا معنی یہ ہے کہ اس پیٹ کے علاج کے لیے اسی اس بات پر متفق ہوں گے کہ اور کوئی علاج ممکن نہیں سوائے آگ کے داغ کے تو انہوں نے یہ علاج قبول کر لیا اور جب اور کوئی علاج نہ ہو سوائے داغ کے تو پھر وہ علاج کر سکتا ہے اور ایسا شخص اس فضیلت سے پھر مستفنا نہیں ہوگا خارج نہیں ہوگا جس میں ندی السلام نے بغیر حساب کے جنت کے داخلی کی مشارت دی ہے ستر ہزار افراد کی وہ اس میں داخل ہوگا کیونکہ اس نے جو آگ کے داغ کا علاج کروایا ہے اس لیے کروایا کہ اور کوئی علاج ممکن نہیں ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے کہ علاج کرو اللہ نے ہر بیماری کی شفا اتاری ہے تو اس مرض کی شفا جو ہے وہ داغ ہی ہے اور کوئی شفا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں چنانچہ اگر مجبوراً کوئی شخص آگ سے علاج کرواتا ہے داغ سے علاج کرواتا ہے تو وہ علاج اس کا قابل قبول ہوگا اور بندہ اس فضیلت سے خارج نہیں ہوگا اوروں اور کوئی طریقہ علاج ممکن نہیں ہے تو حدیث کیا بیان کی انہوں نے لولا انسول اللہ صلیم اللہ مؤت بالموت بالموت اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا ہوتا موت کو پکارنے سے تو آج میں موت کو پکارتا موت کی تمنا کر لیتا کیونکہ لگتا ہے کہ بڑی کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی جس کی بنا پر داغ بھی لگوائے فواتح نبی السلام نے موت کی تمنا اور موت کو پکارنے سے نہ روکا ہوتا تو اتنی تکلیف شدت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ موت کی تمنا کر بیٹھتا اور موت کو پکارتا ان یعنی صحابہ کرام قدر اتباع سنت کے حریص سے اتنی شدت کی تکلیف کے باوجود انہیں ندیر اسلام کی حدیث یاد ہے اور پھر اس تکلیف میں وہ ندیر اسلام کی حدیثیں روایت بھی کر رہے ہیں تک انصاب و محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم مضو ولم تن دنیا نظیر اسلام کے صحابہ دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے اور دنیا ان کو کچھ کم نہ کر سکی ان یعنی کم نہ کرنے کا منع ان کے ثواب کو اجر کو ان کے تعلق بلّہ کو آخر کی تیاری کو کم نہ کر سکی حالانکہ دنیا جو وہ موجود تھی ان کے سامنے فتوحات شروع ہو چکی تھی اور مال کی عام شروع ہو چکی تھی مگر دنیا کی محبت قطر ان کے دل میں نہیں تھی جی دنیا ان کے دین میں کچھ نہ بگاڑ سکی اور کوئی چیز کم نہ کر سکی وہ ان نہ صبن میں دنیا مالا نجد لہو موز عن علت اور ہم نے آج دنیا اس قدر کما لی ہے کہ اس دنیا کو رکھنے کی جگہ نہیں سوائے مٹی کے صرف مٹی میں اس دنیا کو ڈال رہے ہیں اور کوئی جگہ ہمیں نہیں مل رہی یہ اشارہ نبی اسلام کی ایک اور حدیث کی طرف ہے کہ انسان اپنے اہل پر جو بھی خرچ کرتا ہے اس کو صدقے کا ادر ملے گا سوائے اس کے جو جو مٹی میں ڈال دے یعنی کے بنانا اور محلات اور مکانات بنانا تو اب اتنی دنیا ہم نے کما لی کیونکہ مصرف اور نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے گھر بناؤ بلڈنگ بناؤ اور اس مٹی میں ڈالتے جاؤ اسے تو اس اس حدیث کی طرف اشارہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنی دنیا ہم نے کما لی کہ اس کی رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ان لگ تو آپ سوائے مٹی کے یعنی مکانات بنا رہے ہیں بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو یہ چیز ہم نے آ گئی اور صحابہ اس چیز پر پریشان تھے اس پر رویا کرتے تھے کہ دنیا کی فراخی شاید ہمیں اس لیے دے دی گئی جو نیکیاں ہم نے کی تھی نبی اسلام کے ساتھ ان کا ہمیں دنیا میں اجر مل گیا اور قیامت کی اس کا اجر نہیں ملے گا اس بنا پر وہ پریشان رہا کرتے تھے بلکہ خبابِ رڑس رضی جس وقت مرض الموت میں تھے رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ دنیا سے گئے ان کو کفن نصیب نہ ہوا اور آج میرے تکیے کے نیچے 40 ہزار گرم پڑے ہوئے ان کا کوئی تجارت کے مال کا کوئی نفع آیا تھا جو ان کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا کہ ہمیں دنیا اس قدر فراخی سے مل گئی حالانکہ وہ زیادہ حقدار تھے ان کی نیکیاں زیادہ تھیں مگر انہیں تو ان کفن کے نصیب نہ ہوا اسی دوران ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا ان کے کفن کا پورا جو چادریں لے کر اس پر ان کی نظر پڑ گئی کہ کے بلاکن حمزہ اللہ لاکف لہو لیکن ندی اسلام کے چچا سعید الشہدہ امیر حمزہ کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا اس بات پر رویا کرتے تھے تو دنیا کی فراخی یقیناً کو مطلوب اور مرغوب شے نہیں ہے بلکہ ایک بندہ اگر اعتزاز سے کہ تعلق استوار رکھے اور زیادہ اس کی نظر دین کی طرف ہو تو یہ چیز انتہائی اس کے لیے کارآمد کا ہوگی جی قال حدثني محمد بن مكنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وهو يذني حائطا له فقال ان اصحابنا الذين مضو لم تلقهم الدنيا شيئا وان اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا الا في التراب وهذا يغير هذا مثل مختلف ہے یہ جی کہتے ہیں کہ میں خباب کے پاس آیا اور وہ یبنی حائطا له اور وہ اپنے گھر کے ارد گرد دیوار بنا رہے تھے فقول ان صحابیم تن خوش مت دنیا شعین ہمارے دوست نبی اسلام کے صحابی دنیا سے چلے گئے اور دنیا ان میں کوئی کمی نہ کر سکی ان کے اجر میں ثواب میں تعلق باللہ میں اور تعلق بالآخرت میں کوئی کمی نہ کر سکی وہ اِن بعد نانب لا لانجی اللہ معودی اللہ سے اور ہم نے ان کے بعد اتنا مال حاصل کر لیا اتنا مال ہمیں مل گیا کہ اس کی کوئی جگہ ہمیں نہیں مل رہی سوائے مٹی کے یعنی مٹی کی اس لیے کہا کہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے مانا گھر بھی بنایا اور اس کی دیوار بھی بنا رہے تھے تو کہا کہ ہمیں کوئی مصرف نہیں مل رہا سوائے اس کے کمال مٹی میں ڈال رہے ہیں تو خباب اللہ عنہ جب یہ یعنی قیس ان کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے حالانکہ اس سے قبل وہ سات داغ لگوا چکے تھے اور پیچھے حدیث میں گزرا کہ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا نہ کر اگر اللہ کے نبی نہ روکا ہوتا اتنی تکلیف تھی مگر دیوار بنا رہے تمہارے یہ تکلیف پہلے تھی جب وہ داغ لگوا لیے تو تکلیف ختم ہو گئی حتیٰ کہ اس قابل ہو گئے کہ کھڑے ہو کر کام کرنا شروع کر دیا تو مٹی میں ڈالنے کا معنی عمارتیں بنانا بلڈنگیں بنانا تو انسان ضرورت کی یعنی عمارت بنا سکتا ہے گھر بنا سکتا ہے بلکہ ایک حضیث میں کشادہ گھر کو ایک بندے کے لئے نعمت قرار دیا گیا ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر اگر بڑھنگیں بنائے گا فخر کے لیے مباہات کے لئے تو وہ چیز نقصان دے ہے اور وہ چیز انسان کے عجر میں کمی کا باعث ہو سکتی اور حدثنا محمد ابن کثیر ان سفیانا عن الامشی عن شقیق ابی وائل ان خباب رضی اللہ عنہ قال حاضرنا معا نبی صلی الله علیہ وسلم قد صابو جی یہ حدیث وہی ہے نبیلاسلام کے ساتھ ہم نے ہجرت کی ان خباب کا بھی واسطیہ پیچھے آپ نے پڑھا اسی کو بیان آپ نے کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یعنی اس کا اشارہ کر دیا ہے اختصار کے لیے صرف سند کا تنوع پیش کیا ہے باقی متن وہی ہے قبصہ ہو کمانا زاکارہ ہو کما صابق کا جیسے پیچھے گزرا اسی طرح یعنی اس کو بیان کیا یعنی یہاں خباب کے شگیر ابو وائل جو خباب سے روایت کر رہے ہیں پیچھے قیس ہیں تو امام بخاری رحم اللہ سند کے تنوع کو لا کر بتا رہے ہیں کہ آگے وہی واقعہ ہے وہی حدیث ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھ لی قصہ ہو ایکا رہ کما صابق اللہ